الباب الثالث والستون ومئتان باب بیان غلظ تحریم شہادت الزور جھوٹی گواہی کی شدید حرمت کا بیان فاجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو قول الزور اللہ تعالی نے فرمایا تم جھوٹی بات سے بچو ولا تقف ما ليس لك به علم نیز اللہ تعالی نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتید اور اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے رسو نیز اللہ تعالی نے فرمایا تیرا رب یقیناً گھات میں ہے عملوں کو دیکھ رہا ہے نیز فرمایا اہل ایمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه حضرت أبو بكر رضي الله عنه سي روايته ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی چنانچہ آپ برابر یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموشی اختیار فرما لیں بخاری و مسلم